الباب سیبین بیب و تحریمی سب امواتی بغیر حقیم و مصلحتیں شرعیہ و من الاقتداء منقی في اب ہی فی باتی وفسق و فوت شدہ لوگوں پر نا حق اور کسی شرعی مصلحت کے بغیر سب و شتم کرنا حرام ہے اور مصلحت شرعی یہ ہے کہ کسی بدعتی اور فاسق وغیرہ کی بدعت اور فسق وغیرہ میں پیروی کرنے سے لوگوں کو بچانا اور اس میں وہی آیت اور احادیث ہیں جو ما قبل کے باب میں گزری اللہ صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا رواه البخاري حضرت عائشه رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت شدہ لوگوں کو برا بھلا مت کہو اس لیے کہ انہوں نے اچھے یا برے جو عمل اگے بھیجے وہ اس کو پہنچ گئے بخاری